برحمن وحمۃ الحمد <سؤال> اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مطبحمن الباشہ الباشہ باقی تمام شامی خارن کرامی بالیہ سب کو شموسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری میں سے دس نمبر دو سو نوے ابلیغ دو ہیں اور ہماری بات جو ہے ذکر خفی کے بارے میں ہیں ہاں جی دعوت شریف کی تعلیمات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے ذکر خفی کے لیے امیر بینی وہاں پر جو ہے اس ذکر کا ذکر خفی بھی کہتے ہیں اس کا ایک اور نام جو ہے ذکر چار زار زکری چار زر اخص ہے ہاں جی اس کے لیے اسی لال اللہ کا محسوس طریقے سے بڑھتے ہیں لیکن ایک ذکر خفی کے وسیع مانا وہ ہے کہ چپکے سے دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا کسی بھی اسم اعظم کے ذریعے سے وہ بھی ذکر خفی ہے چپکے سے اللہ کو یاد کرتے رہنا لیکن یہ جو ذکر خفی جو چار ذرف ہے ہاں جی دعوت شریف کی روشنی میں یہ کسی مرشد سے سرپرستی لے کر کسی مرشد سے اجازت لے کر اس ذکر کو کرنے کی رہنمائی ہیں ہاں جی اور ہر ایک اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کرنے کے بارے میں نہیں اس نے وعدہ فرماتے مرشد سے اجازت لے کر اس کو پڑھیں یہ جو دعوت میں لکھا ہے اس کے عبادت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو کل جو ہے ذکر خفی کے شرائط کے حوالے سے آپ کو بیان کیا جس اس کو علامہ بشیر نے کال ضابطۂ کو لے کے عنوان سے لکھا ہے اپنے دعوت میں اور باحش نے جو ہے جیسے کہ خبی کے عنوان ہے امیر کبیر کے اعشار جو ہے بیان فرمایا تھا تو وہ بحث کا آپ کو کل جی دے دی دیا جب میرے کبیر نے فرمایا یہ ذکر کو کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ ذکر ہمیشہ جو ہے نش کے ساتھ جامع ہونے چاہیے سالک کو اور اپنے قوت دے قوت خود اپنی غذا جو ہے خون دل ہونے چاہیے اس کا اور لوگ میں شرین نہانجیں اور چرب جو ہے روغن اور میٹھا جو ہے لذیذ کھانوں سے احتناب کرنے چاہیے اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ تارق گوشہ اور, اور عبادت خانے میں بیٹھیں اور رات کو بیدار رہیں میدا خالی ہو اور چار ذکیر ذکیر چار ذرب کریں لا لا کے ذکر کریں اور ساتھ چشم آنکھ بند چشم بھی بند گوش بھی بند لب بھی بند آنکھ بند ہو ہاں جی کان بن ہو زبان بند ہو مطلب جو اس کی تشریح اللہ آپ کو دے دیا تھا آنکھ کو گناہوں کی مناظر دیکھنے سے کان کو برے باتیں غلط باتیں سننے سے زبان کو غلط باتیں کرنے سے بن رکھیں سوائے حق باتیں سنیں حق باتیں کریں حق وقت جائز مناظر دیکھیں پھر فرمایا علیہ کبھی ہو پھر بھی اگر تمہیں سر حق اسرار الہی نہ دیکھیں تو ہم پر ہم پر ہنسیں ہم اہل طرقت پر ہنسیں یہ فرمایا تھا تو یہ ایک نہاظیت ذکر خفی کرنے والے کے لیے ہاں جی اس کے ایک نو شرائط تھے جو کہ سال کے راہ طریقہ تھی اب ذکر خفی کے بارے میں آج کے درس میں مزید توضیحت یہ ہیں کہ حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰہ کے اسی کہ اسی ذکر خفی کے ذل میں بیان شدہ شعر نے فرمایا خانہ تاریخ و بیداری شب ہیں معدہ میدہ خالی و ذکر چار ذرف اس عبارت سے معروف ہوتا ہے تاریک کمرے میں تاریخ جو ہے اپنی حجرے میں اور رات کو جھاگیں تاریک کمرے میں رات کو جھگیں اور میدہ خالی اور پھر لال اللہ کا ذکر پڑیں تو اس عبادت میں خانہ تاریخ ہے اور بیداری شب تاریخ یقین سے ہے کمرہ تاریخ بھی رات کو یہ عام طور پر صحیح تاریخی ہوتی ہیں اور رات کو جھگنا بھی رات ہی سے مربوط ہے تو ان دونوں عبادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کا افضل وقع درات ہے یہ سعید خورشید عالم صاحب کے ترجمۂ دعوت کی عبادت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کا وقت صبح کی سنت سے فارغ ہو کر صبح کی فرض نماز سے پہلے ذکر حافظ کیا جائے ان کے عبادت سے یہ معلوم ہوتا ہے جب کہ صبح کی سنت کے بعد دعائیں صوفیہ دعائیں صفیہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا مقام ہے پھر فرض نماز صبح پڑھا جاتا ہے پھر اس فرض نماز کا وقت آتا ہے اس کے بعد پھر اوراد فتح کا وقت آتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہو تو پھر صبح کے عظل نماز صبح, صبح, صبح ہو جاتے ہیں یا صورت طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا ہے لہٰذا اس بیچ میں صبح کی سنت کے بعد جو ہے ذکر حفیع کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے یہاں پر ہاں جی لہٰذا ذکر حفیع کا افضل وقت رات کا وقت ہی ہے جو کہ امیر کا امیر کے ان تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے علامہ نے بھی اس میں کوئی خاص وقت کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن جو ہے امیر کام کے اشعار سے واضح تو پر معلوم ہوتے ہیں خانہ تاریخ و بیداری شب ان دو الفاظ سے ہاں جی تاریخ خجرہ کملہ عبادت کے لیے اور رات کو جاگنے سے یعنی یہ ذکر, اس ذکر کے ذریعے سے رات جاگنے سے پیر خالی رکھ کر پھر اللہ پڑھنے سے یہ عظیم فضلت حاصل ہوتے تو اس سے صاف واضح ہو جاتے اس ذکر کا ٹائم رات ہے رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں جیسا آپ کو وقت ہو اب آگے ذکر ابھی شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے تو امیر کمرے اب آپ ذکر شروع کے لیے آپ یوں ہم کمرے, اپنے خلوت کمرے میں ہاں جی آپ بیٹھ گیا اور خاموش و تاری کمرے میں آپ بیٹھ گیا اکیلا بیٹھ گیا ہنکا مسجد میں ہو آپ نے چل چلا خانے میں بیٹھ گیا اور ورنہ نگر میں ہوتا آپ نے عبادت کے جو ہے آپ نے کوئی کونہ محسوس کیا تو ادھر بیٹھ گیا جیسے پہلے زمانے میں ہنکائیں ہوتے تو نچے لکھانے ہوتے تھے اس میں بیٹھ جاتے تھے مشد سر سرپرستی کی روشنی میں تو اس کی شرم فرماتے ہیں ذکر خفی یعنی لا الہ اللہ کا عویت محسوس طریقے سے کرنے سے پہل ہے حضب القیا کریں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھیں پھر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں میں پناہ ماں اللہ کے حضور میں مردو شیطان کی شر سے پھر بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بڑا مہربان اور نہایت رحم ہے یہ دونوں پڑھیں قبل تعارخ ہو کے چار دانو ہو کر بہنے کے بعد اللہ کا کریں اس کے بعد دس مرتبہ شریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ محمد وال محمد دس مرتبہ پڑھیں پھر اکتالیس بار یا خیر الفاتحین پڑھیں ہاں جی یا خیر الفاتحین یعنی اے بہترین راہیں کھولنے والے یا اے بہترین خیرات و برکات کے دروازے کھولنے والے اے بہترین رحمتوں کے دروازے کھولنے والے ہاں جی یہ سب مانوج ہوتے ہیں بہترین رحمتوں کے در دروازے کھولنے والے یہ سب معنی جو ہے اس کا لے سکتے ہیں یا خیر الفاتحین ہاں جی فواتین فتح یافت و کھولنے فاتحین ہاں جی کھولنے والے کے معنی بھی ہوتے فتح و کامیابی کے معنی بھی آ جاتا ہے یہ بہترین کامیابی سے سربراز کرنے والے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے یا خیر الفاتحین اے بہترین اے کامیابی سے سر صرف... ہاں جی ہمکنار کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہمکنار کرنے والے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا زیادہ تر دعوت و غرم تجمہ یہ لکھے بہترین راہن کھولنے والے باخوشر نے بھی یہ تجمے بہترین, بہترین راہن کھولنے والے اس مبارک ذکر کو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس اس ذکر چار ذرب کے اندر رحمت کے دروازے کھولیں اپنے انعامات کا دروازے کھولیں لطف و کرم کے دروازے کھولیں ہیں اللہ تک رسائی کا دروازہ کھولیں اللہ کی رضامندی کا دروازہ کھولیں اللہ کی قرب کا دروازہ کھولیں اللہ کی عنایتوں کا دروازہ کھولیں اس لئے اس مبارک اسم کو ہاں جی آوض اللہ دس مرتبہ پھر باللہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر شریف دس مرتبہ کیونکہ شریف ہی ہر دعا کی قبولیت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں بہت زیادہ اس کے بعد جو ہے اکتالیس بار یا خیر الفاتحین پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار علم شریف کو ایک بار پڑھیں یا خیر الفاتحین چالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتح عالم شریف ایک بار پڑھیں اس کے بعد یہ چوتھا نوقہ پانچواں نقطہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر پھر سورہ اخلاص پڑھیں ہاں قل اللہ وحد جو ہے سورۂخلاص قل و اللہ وحد شرۂ توحید بھی بولتے ہیں سر اخلاص بھی بولتے ہیں اس مبارک سورہ کو تین مرتبہ پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں یہ وہی دعا ہے جو کہ تحجد کے نماز میں آپ جو ہیں تحجد کے نماز ختم ہونے کے بعد ہاں جی پھر دو، دو دو دو جی سبحان اللہ و اللّہ تصویر پڑھتے ہیں پھر دور الشریف دس پڑھتے ہیں سلام شریف پڑھتے ہیں پھر وہاں پر اس کے بعد یہی دعا پڑھتے ہیں اس کی توظیمین میں وہاں پر آپ کو تفصیل سے دیا تھا تو سورہ اخلاق تو پانچواں نمبر پر جو ہے آپ نے جو ذکر لا لال اللہ قبول شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاق پانچواں نمبر پر صورۂ اخلاق تین مرتبہ پڑھیں پھر چھٹے نمبر پر رب آئین نے اس دعا کو پڑھیں چھٹے نمبر پر جو ہے سورہ اخلاط تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے رب عن نے اعلیٰ ذکر کا و شکر کا و حسنِ عبادت دکھا و توحفی و توعاد کا وشت نا بشتِ نا کا رب حبلی ملد القرحمتاً ان قان طلبہ حاف و صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و علی اجمین اس مبارک دعا کو جو کہ تحجد کے آخر میں پڑھی جاتی ہیں خست اس دعا کو پڑھیں اس معنی ہے یہ <سلام> رب ہے میرے پرواندگار آئین نے تو میری مدد فرما اللہ ذکر اکا تیرے ذکر پڑھنے میں تو اس کو یاد کرنے میں میری مدد فرما و شکر اکا تیرے نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما وہ حسن عبادت دکھا تیرے بہترین عبادت اور عبادت کرنے میں میری مدد فرما و توفیق کے تواد دکھا تیری بندگی تیری جوہدات اور بندگی کے توفیق حاصل ہونے میں میری مدد فرما و اشتناب ماسک تے اللہ تیرے گناہوں سے تیر فرمانے سے بچ کے رہنے میں میری مدد فرما رب حولہ میرے پروانگار مجھے عطا فرما مل لد اپنے پاس ہے رحمت ان رحمت رحمت, رحمت کے من اللہ کے رحمت کے من العدمی شفقات مہربانی ہانج لطف و کرم یہ سارے ماہ کے تو اللہ تو مجھے اپنے پاس ایک رحمت نظر عطا فرما ان نق بے شک تو انتاب تو ہی بے تو ہی وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اللہ تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ صلی اللّہ اور اللہ اور اللّہ تعالیٰ اپنے رحمتیں نازل کریں اللہ خیر خل کے اپنے معلومات میں سب سے بہترین ہستی پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وعلی اجمین اور آپ کے تمام آل پاک ان پر اپنی فرما درود نازل فرما اس چھٹا جو ہے اس دعا کو تو لا اللہ کے ذکر شروع کرنے سے پہلے آپ نے شروع میں یہ چھ چیزیں پڑھنا ہے سب سے پہلے جو اعوذ باللہ من الشیطان و پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ دو نمبر دو اس کے بعد درود شریف جو ہیں دس, دس مرتبہ اس کے بعد اکتالیس مرتبہ خیر الفاطین اس کے بعد شوتھا جو ہے سورہ فاتحہ بار اس کے بعد پانچواں نمبر پر سورہ اخلاق اول شریف تین مرتبہ اس کے بعد یہ دعا رب آنے والی دعا ایک مرتبہ تو یہ چھ چیزیں آپ نے پڑھنا ہے ذکر آپ شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد جو اب آغاز ذکر آپ نے کرنا ہے ہاں جی آغاز ذکر جو ہیں اس کے بعد اپنی منشد کے ہدایت کے مطابق اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ذکر منشد کے ہدایت کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے یعنی یہ ذکر یوں سمجھو ہر عوام کے لیے اتنے عمو میں نہیں ہے یہ چونکہ ہن شاہ دعوت علامہ علامہ وشین مرحوم دعوت میں بھی یہ لکھا ہے باخوش دعوت میں یہ لکھا ہے اس کے بعد اپنی معشد کے احتیاط کے مطابق ذکر خفی شروع کریں ہاں یہ اس نے ممکن ہے اس میں مزید رہنمایاں کریں مزید ہدایاں کریں یا ممکن ہے اس میں کچھ تجزیہات کا مزید اضافہ کریں یا کچھ آداب کا مزید اضافہ کریں جو اس پین کوئی تجزیحات اور کوئی دعا اور اضافہ کریں اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر کا اس کو حکم کریں اس لیے اس کی بات اپنے منشت کے ہدایت کے مطابق ذکر خوابی شروع کریں ذکر خوابی کے لیے ہیں حضور قلب ضروری ہے یعنی لال اللہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھیں اور دل میں اللہ کے سوا پوری دنیا کو بلا بیٹھیں حضور قلب دل کو اسلال اللہ کے معنی و مفہوم اس کے حقیقت کے اعدراف پہ متوجہ رکھیں چونکہ یہ یقیناً جو ہے مرشد کی سرپرستی میں ہی ہو سکتی عام عوام کے لیے مشکل ہو جاتی ہے فرماتے ہیں ذکر حافظ کے لیے حضور قلب قلفظ اگر حضور قلب حاصل ہونے میں دشواری ہو تو فرماتے ہیں اپنے منشد کامل سے لے کر ہاں جی جو آپ کا مرشق کا سلسلہ ہوتی ہے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حبل اللہ کے سلسلے میں موجود اولیاء اللہ ان کا سارا نام لے لیں اور اعمۂ معصومین علیہ السلام کو یاد کر کے ہر ایک کی ہدایت اور رہبری کا تصور کریں پھر جس بزرگ کے نام پر حضور قلب حاصل ہو جائیں وہیں سے پھر ذکر شروع کریں یعنی وہیں سے پھر لال اللّہ کا پڑھنا شروع کریں پھر جو ہے ذکر خفی ذکر کرتے وقت کیفیت اور حیات کیا ہونی چاہیے چونکہ یہ آج کے درست میں پورا نہیں ہو رہا ہے کل کے بقیہ کل رکھوں گا انشاءاللہ شاء اللہ باقی سج حفیقہ کل آپ کو پھل کے ساتھ بتا دوں گا علام صاحب کو دین کی تعلیمات کو سمجھ کر کرنے کی توفیع